آپ آداب کو اعلانات سے معلوم ہو گیا ہوگا میرے آج کے خطاب کا موضوع ہے حدود اللہ کی حفاظت اور ان کی اہمیت حدود اللہ کی اہمیت کا تو اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جب ایک بچہ اس دنیا میں آ کر پہلا سانس لیتا ہے تو ہم اس کے کان میں یہ راز دارانہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ اکبر اس دنیا میں کبریائی صرف خدا کی ذات کو ہے کسی انسان کو حاصل نہیں ہے تم نے اپنی زندگی کسی کبریائی کے تحت قدر کرنی ہے لیکن اس کنونشن میں جو میں نے اس موضوع کو خاص طور پر اپنا مرکزی نقطہ بتایا ہے وہ اس لیے کہ اس کی اب اہمیت ہمارے ہاں آئینی ہو گئی ہے کانسٹیٹیوشنل ہو گئی ہے ہماری کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا گیا ہے کہ مملکت اپنے تمام اختیارات کو حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے استعمال کرے گی اس کے معنی یہ ہوئے کہ مملکت کا کوئی فیصلہ کوئی اقدام کوئی عمل جو حدود اللہ سے تجاوز کر جائے گا اس سے ٹکرائے گا وہ ان انکانسٹیوشنل ہو جائے گا وہ غیر آئینی ہو جائے گا اور مملکت کے اندر یہ چیز کے فلاں چیز آئینی ہے اور فلاں چیز غیر آئینی ہے یہ تو بڑا بنیادی تقاضا ہوتا ہے ضرورت اس عمر کی تھی کہ اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کی بھی تفصیل دی جاتی کہ یہ حدود اللہ ہیں کیا کہاں سے ملیں گی ان کے خطوط ہی دے دیے جاتے لیکن بہرحال ہاں وہاں اگر نہیں دیے گئے تو میرا ایک قرآن کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے فریضہ ہے کہ میں اپنی مصیبت کے مطابق یہ عرض کروں کہ یہ حدود اللہ ہیں کیا اتنی ہی بات نہیں بلکہ پہلی چیز تو یہ عرض کرنا ہوگا کہ ان حدود کے متعین کرنے کی ضرورت کیوں ہے اور یہ حدود متعین کرنے کا اختیار کسے حاصل ہے اور یہ کہ ان حدود کے سابع زندگی بسر کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور اگر ان کی خلاف ورزی کی جائے تو اس کے عوابط کیا ہوتے ہیں یہ ہوں گے وہ گوشے جن کتابیں میں اپنی تصیرت کے مطابق قرآن کی روشنی میں ان سے آداب کا اظہار کروں گا میں یہ یار کر دوں کہ آج کا میرا خطاب خدابیت سے زیادہ کچھ درس کا انداز لیے ہوئے ہوگا اس کیونکہ اس میں اس قسم کے قرآنی اساسی نکات ہی نہیں حقائق آئیں گے کہ ان کو ذرا ذہن پر زور دینے کی سم سے ضرورت ہوگی عامیت کا اندازہ تو آپ نے لگا ہی لیا ہے کہ موضوع کس قدر اہم ہے دینی نقطۂ نگاہ سے بھی مملکتی نقطۂ نگاہ سے بھی وما توفیقی اللہ بلا عظیم عزیزا نے من علمائے علم الحیات کی تحقیق یہ ہے کہ زندگی اپنے اولین جرسوما سے کہ جسے قرآن نے نفس واحدہ کیا پکارا ہے یونیلیکسل لائف لین اسے کہتے ہیں ارتقال کی مختلف منازل طے کرتی آگے بڑھتی جلی آئی تاہے اس نے تع حیوانی اختیار کر دیا حیوانی پیکر اور وہاں سے ایک قدم آگے بڑھی تو لباس عدمیت میں جلوہ پیرا ہو گئی یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا ہے کہ ومام دا دل ارد ولاً یتیروں کے جنا ہے اللہ امم ام معاف اور رسنا سل کتاب امن شے زمین پر چلنے والے جاندار ہوں یا فضا میں اڑنے والے پرندے یہ سب تمہاری ہی طرح کی انو حقیقت یہ ہے کہ ہمارا صحیح سہتر اس قدر جامے اور مانے ہے کہ اس میں کسی شے کو نظر انداز نہیں کیا گیا ان محققین نے یہ بھی بتایا ہے کہ کاروانِ حیات کا انداز سفر یہ رہا ہے کاروانِ حیات کا لائیف انسٹرنس انداز سفر یہ رہا کہ یہ ایک مقام پر ٹھہرا وہاں کچھ عرصہ سستایا اور پھر اپنی اگلی ارققائق منزل کی تجزیے رفتے کا برمان کیا اس نئے سفر میں اس نے جو زائدہ ضرورت ساز و جرات تھا اور جس نے اگلے راستے میں محض بوجھ بن جانا تھا وہیں چھوڑ دیا اور انہی نقوش و عناصر کو ساتھ دے کر آگے پڑھا جو اس کے ارتقاء میں ممد و معاون ہونے تھے قرآن کریم نے تخلیقی سلسلے میں خدا کو جو المصور کے ساتھ الباری کہا ہے تو اس کے یہی معنی ہیں یعنی زندگی کو حشو و ضوابط سے منظم کر کے نئی شکل دینے والا قافلہ زندگی کی انہی مناظر کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ واہولی واحد مستقروں و مستادیا حالانکہ کائنات وہ ہے جس نے تمہاری تخلیق کا آغاز ایک جرسومہ حیات سے کیا پھر اس جرسوما نے اپنی ارتقائی مناظر طے کرنا شروع کی جس طرح کہ وہ کچھ وقت کے لیے ایک منزل میں ٹھہرا اور اس منزل نے پھر اسے اگلی منزل کے سپرد کر دیا ہم نے یہ تمام قوانین نکھار کر بیان کر دیے ہیں لیکن انہی کے لیے جو غور و فکر سے کام دینے والے ہیں اس سفر میں کچھ نقوش ایسے بھی تھے جنہیں زندگی مسلسل اور متواتر اپنے ساتھ دیے آگے بڑھتی رہی انہیں جانداروں کی جبیلی فطرت یا انسٹنکس کہا جاتا ہے اور اصولی طور پر ان انہیں تین شکوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اینیمل انسٹنکس جس نے آپ کہتے ہیں بنیادی طور پر زندگی کے اندر داخل ہوتے ہیں زندگی کا یہ تقاضا ہوتا ہے وہ زندگی کسی پیدر میں کیوں نہ ہو نھنے سے ننھے کیڑے میں ہو یا یہ جسے اشرف المخلوقات یا آپ وہ کہتا ہے انسان کے اندر ہو یہ زندگی کے بنیادی تقاضے ہیں اور وہ تین شکوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں پہلے جذبہ تحفظ خیش سیلف پریزرویشن کا جذبہ جذبہ تغلب خیش سیلف ایگریشن کا جذبہ اور جذبہ افزائش نسل سیلف ریپروٹیکشن کا جذبہ یعنی زندگی جہاں بھی ہوگی وہ اپنا تحفظ چاہے گی اس تحفظ کے لیے وہ دوسروں پر غلبہ و تسلط رکھنا چاہے گی اور پھر اپنا تسلسل اپنی نسل کی صورت میں قائم اور باقی رکھتی وہ انہیں پورا کرنے کے لیے اپنی انتہائی توانائی صرف کر دیتی ہے اور جہاں اس میں شکست کھا جاتی ہے مٹ جاتی ہے یہ سب خدا کے قانون محبوب صبح کے مطابق ہوتا ہے یم اللہ معاجاؤ و یسفتو و اندہ ام الکتاب اس قانون خطرت کے مطابق جس کی اصل و بنیاد ان میں خدا بنتی تھی زندگی کے یہ تقاضے ہر ناؤ اسپیشیز کے اندر کے ہر فرد کے اندر از خود موجود ہوتے ہیں اب ظاہر ہے کہ اگر ہر ناؤ اور اس کا ہر فرد اپنا اپنا تحفظ اور تغلق چاہے گا تو مختلف انواع اور پھر ایک ہی ناؤ کے مختلف افراد میں باہمی تصادم ناگزیف ہوگا اس باہمی ٹکراؤ سے زندگی کا پاش پاش ہو جانا لازمی تھا لیکن فطرت تو زندگی کو برقرار رکھنا چاہتی ہے اور آگے بڑھانا چاہتی ہے اس کے لیے اس نے انتظام یہ کیا کہ ان بنیادی جذبات پر اپنا کنٹرول رکھنا یہ اسی کنٹرول کا نتیجہ ہے کہ مثلا شیر جیسا محیط طاقتوں کا مجسمہ اور درندگی کا ہے بھوکوں مر جائے گا لیکن درخت کے پھلوں اور جنگل کی گھاس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا اگر شیر پر فطرت کا یہ کنٹرول نہ ہوتا اور وہ تحفظ شیش کے لیے گھاس کو بھی اپنے تصرف رکھ میں رکھنا چاہتا تو کوئی چرندہ زندہ ہی نہ رہ سکتا سب بھوکوں مر جاتے پھر یہ بھی فطرت کا کنٹرول ہے کہ ہر نوع کی صلاحیتوں کا الگ الگ دائرہ ہے اور اس کی استعداد کی ایک مقررہ حد اگر شیر سمندر کی گہرائی تک پہنچ سکتا تو کوئی مچھلی یا گہری جانور زندہ نہ رہ سکتا اور اگر بلی کے پار ہوتے تو کوئی پرندہ باقی نہ بیٹھتا یہ فطرت کے ان تحفظات کا نتیجہ ہے جو اس قدر کثیر, کثیر تعداد انواع اپنے اپنے ٹوائر میں زندہ رہتی اور بقا دل اصلاح کے قانون کے مطابق نشو و نما باقی چلی جاتی ہوں جب زندگی منزل عدمیت میں پہنچی تو فطرت کے پروگرام کے مطابق یہ بھی اپنے, اپنے بنیادی تقاضوں کو ساتھ لے کر آئی لیکن اس منظر میں زندگی ایک ایسے انقلاب سے دوچار ہوئی جس سے وہ اس سے پہلے شناسار نہیں تھی یعنی انسان پر سے فطرت نے اپنا کنٹرول اٹھا لیا اور اسے صاحب اختیار و ارادہ بنا دیا تھی. اسی جہیز سے قرآن نے اسے ایک دوسری مخلوق سے تعبیر کیا ہے جب کہا کہ سما انش اناہو خلکن آخر اور یہی وہ تخلیقی انقلاب تھا جس کا ذکر کرتے ہوئے خدا نے اپنے آپ کو اخصل الخالقین کہا انسان کے صاحب اختیار و ارادہ ہونے کا مفہوم اتنا ہی نہیں تھا کہ فطرت نے اس پر سے کنٹرول اٹھا لیا اس کا نتیجہ یہ بھی تھا کہ اس کی فطری صلاحیتوں کے امکانات حدود فراموش اور اس کی استعداد کے ٹوائر ناآش نہ قرار پا گئے اسے قوانین فطرت کا علم حاصل کر کے اس کی عظیم قوتوں کو متخر کر لینے کی صلاحیت دی گئی تمام ملائکہ آدم کے سامنے سے تہذ ہو گئے اسے آلات اوزار اور ہتھیار بنانے کی استداد حاصل ہو گئی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ زمین پر اس تیزی سے چل سکتا ہے کہ تیز سے تیز رفتار جانور اس کی گرد تک نہیں پہنچ سکتا یہ فضانے اتنی بلندیوں تک اڑ سکتا ہے جو کسی خفاف کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی یہ سمندر کی ان کیراہیوں تک پہنچ سکتا ہے جہاں پانی کی حد ختم ہو جاتی ہے آپ سوچئے کہ اگر کسی نو کی کیفیت یہ ہو کہ اسے صلاحیتیں ایسی لامحدود اور قوتیں کتنی قیود قیو نا ناش نہ نا حاصل ہوں اس کی زندگی کے تقاضے وہی ہوں جو حیوانات کے تقاضے ہیں لیکن اس پر کنٹرول کسی کا نہ ہو تو اس دنیا کا حشر کیا ہوگا جس میں اس قسم کی مخلوق بستی ہو زندگی کی یہی ممکنات اور اس کے اختیارات کی یہی وسعتیں تھیں جن کا تصور کر کے ملائکہ نے بہادور ربول عزت ارض کیا تھا کہ آتا جا لو پی ہا نہیں و یس کچھ کیا تو اب زمین میں ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو وہاں فساد بھر پار کرے گی اور خون بہائے گی تو خود ہی سوچ لے کہ ایسی مخلوق کے ہاتھوں تیری زمین کا کیا اشر ہوگا جس میں یہ مخلوق بدے گی اس کا جواب ان چار نفسوں میں دے دیا گیا انی ان مالاتا لون ہم جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے ہم جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے کے بعد نگاہ کا رخ کچھ اس طرح پڑتا ہے کہ خلح کے فطرت نے اس نئی مخلوق پر بھی خارجی کنٹرول عائد کر دیا ہوگا لیکن نہیں یہ خدا کے شاہان نشان نہیں تھا کہ وہ ایک ہاتھ سے انسان کو اس قدر اختیارات دیتا اور دوسرے ہاتھ سے انہیں سلب کر لیتا اس نے ایسا نہیں کیا چنانچہ قصہ آدم کے تنسیلی بیان میں انسان کا تعارف ہی ایک صاحب اختیار و ارادہ مخلوق کی جس سے کرایا گیا ہے۔ آدم سے کہا گیا کہ ایسا نہ کرنا اور اس نے اس حکم کی خلاف ورزی اس نے خدا کی معافیت کی اس سے سرکشی برتی ظاہر ہے کہ اس سے کائنات سر تھرار اٹھی ہوگی مظاہر فطرت پر کب کبھی تاریخ ہو گئی ہوگی کہ انہوں نے روز اغن سے اس وقت تک اس قسم کا حادثہ کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ کوئی فرمان خداوندی بندی کی خلاف ورزی کرے اس سے ترکشی برتے جس سے عالم لاہوت میں تہلکہ مچ گیا ہوگا شبستان ازل میں حشر برپا ہو گیا ہوگا یہی وہ تحیر انگیز اور محاشر کے منظر تھا جس کی عکاسی اقبال نے ان الفاظ میں کی ہے کہ انسان وجود میں آیا تو ناراضاد عشق کے خونے جگرے پیدا شدھ نارا زاد عشق کے خونی جگرے پیدا شد اس کے تاہف نظریں پیدا شد فطرت آ کے اب کے جہانے مجبور خود کرے خود شکن خود نگرے پیدا شد یہ بھی زندگی کا تقاضا ہے علیزہ نحمد خدا نے کہا کہ وہ جلنا میں الماع کلا چین ہے زندگی کا تازہ پانی ہے تو میں اس کا ثبوت وہاں پہنچاتا چلا جاؤں گا کہ ابھی میں جلد آدم اپنے اختیارات کے بے محاذہ استعمال کرنے سے ایسا کرت کیا لیکن بعد میں جب جذبات میں اعتدال پیدا ہوا تو اس قانون شکنی کے اباقب کے تصور سے گھبرایا اور ندامت کے آنسو میں ڈوبی ہوئی آواز سے کہا کہ بار الحاظ کیا ابن آدم اس طرح اپنے ہاتھوں آپ تباہ ہو جائے گا یا اس کے لیے ان تباہیوں سے بچنے کی کوئی صورت بھی ہے جواب ملا کے آدم ان تباہیوں سے بچنے کی ایک صورت تو یہ تھی کہ ابن آدم سے اختیار و ارادہ کی قوت چھین لی جاتی اور اسے بھی دیگر اشیاء کائنات کی طرح مجبور و مقبول بنا دیا جاتا لیکن ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ ہم ایسی حدود متعین کر دیں جن کے اندر رہتے ہوئے اگر یہ اپنی قوتوں کا استعمال کریں تو اس کا نتیجہ تقریب کے بجائے تعمیر ہو ہم طبع ہدایہ فلا خون علیہ امبلا سنون اس سے اس کا اختیار و ارادہ بھی باقی رہے گا اس لیے کہ جو کا بندی کوئی اپنے اوپر آپ عائد کر لے اس سے اس کا اختیار نہیں چھن جاتا خدا نے کہا کہ آدم تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ایسے لامنتہا اقتدارات کا مالک ہوتے ہوئے اپنے اوپر کچھ پابندیاں آپ عائد کر رکھی ہیں اس سے ہمارے قادر مطلق ہونے پر کوئی حرف نہیں آگے ہم جب کہتے ہیں کہ وعد اللہ لا وعدہ ہوں یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم اپنے وعدہ کے خلاف کبھی نہیں کریں گے تو یہ کتنی بڑی پابندی ہے جو ہم نے اپنے اوپر عائد کر رکھی ہے لیکن اس سے ہمارے مطلق اختیارات میں کوئی کمی نہیں آگئی لہذا اگر انسان ہماری متعین کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے اختیارات کا استعمال کرے گا تو اس سے اس کے ساتھ اختیار و ارادہ ہونے کی نفی نہیں ہو جائے گی اور نتیجہ اس کا تباہی اور بربادی کے بجائے تعمیر و تقسیم ہوگا اس کی اپنی ذات کی بھی تعمیر و تقسیم اور عالم انسانیت کی بھی تعمیر و تقسیم بلکہ اگر وہ بن گا ہے تو اموک دیکھے گا تو یہ حقیقت بے نقاب ہو کر اس کے سامنے آ جائے گی کہ اس قسم کے خود عائد کر اس قسم کی خود عائد کردہ پابندیوں سے انسانی اختیارات کی وسطیں اور بڑھ جاتی ہیں نہر کی ٹھوک کر یعنی فال پانی کے بہاؤ کو روکنے کا باعث نہیں بلکہ اس کی رفتار میں اور تیزی پیدا کرنے کا موجود ہوتا ہے بم کی قوت کا راز اس کھول کی سختی میں ہوتا ہے جس کے اندر بارود مقید ہو ٹھیک ہے ہماری متعین کردہ حدود کی پابندیوں سے بھی انسانی اختیارات کی وسطیں اور اس کی ذات کی قوتیں بڑھ جائیں گی لا کل کل ہم یہ پابندیاں متعین ہی اس لیے کرتے ہیں کہ انسانی ذات کی صلاحیتوں میں غصب کا دفعہ یہ حدود زہی کی روح سے متعین کی گئیں اور اب اپنی اصلی شکل میں خدا کی آخری کتاب قرآن مجید میں ماحوذ نو انسانی کی ساری تاریخی حقیقت کی زندہ شہادت ہے کہ انسان نے جب بھی ان حدود سے ایراز برت کر اپنے جبیلی تقاضوں کی تسکین چاہی اس کا نتیجہ یہ فل و فل ارد وجس کو سوا عالمگیر فساد انگیزیوں اور ہالنا خوریزیوں کے سوا کچھ نہ ہوا اور جس نے جب بھی اپنے اختیارات کا استعمال ان حدود کے اندر رہتے ہوئے کیا زندگی مسکرا اٹھی اور گیسوے کائنات صاف سے صاف دار سار ہوتے چلے گئے حدود کی پابندی کے بغیر کوئی کھیل بھی کھیلا نہیں جا اگر آپ کوئی کھیل اس طرح سے کھیلیں تو اس کا نتیجہ سزاج ہوتا ہے اگر ہاکی یا فٹ بال کے میدان کی لکیرے میں ڈا دی جائیں یا کھلاڑیوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے تو کھیل کا میدان میدان جنگ بن جائے گا اس مقصد کے لیے کہ انسان کے جبلی تقاضے اس طرح پورے ہوں کہ کوئی فرد اپنی حدود سے آگے بڑھ کر دوسرے کے حقوق کو کمال نہ کرے انسانوں نے حکومت کے ادارہ کی طرح ڈالی انسانوں نے اپنے ذہن سے اس کے لیے کیا گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشن اس کی طرح ڈالی مقصود تو اس سے یہ تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے کے حقوق کو غسب نہ کر سکے لیکن نتیجہ اس کا اس کے برعکس برآمد ہوا حدود کا تعین اور ان کا نفاذ جن افراد کے سپرد ہوا وہ خود حدود فراموش ہو گئے ان میں تحفظ خیش اور تغلب خیش کے جذبہ نے حوص اقتدار کی شکل اختیار کری جذبۂ تحفظ خیش اگر اپنی حد اپنی حد کے اندر رہے تو انسان کو جس وقت اطمینان ہو جائے کہ وہ خطرات سے محفوظ ہے اس سے اسے تسکین ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ ہر وقت خطرہ محسوس کرتا رہے تو اس سے اس کا ذہنی اور آسادی توازن بگڑ جاتا ہے اور وہ دوسرے انسانوں سے خوف کھانے لگ جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اسے ان سے خطرہ ہے اس کے لیے وہ انہیں زیادہ سے زیادہ تبا کر رکھنا چاہتا ہے یوں اس کا جذبہ تغلب خیش شدید تر ہو جاتا ہے اور اسی نسبت سے اس کا ذہنی سکون چھنتا اور توازن بگڑتا چلا جاتا ہے یہ جو آپ تاریخ میں بڑے بڑے جابر و مستبد حکمرانوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پالوں کی سی حرکتیں کیا کرتے تھے تو سطح نگاہ سے اس کی توجیہ سمجھ میں نہیں آتی لیکن ماہرین علم النفس سائکالوجسٹ مدت العمر کی تحقیق اور تجربہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں یقین جو بلی تقاضوں کی تسکین کو جب بھی حدود سے آگے بڑھا دیا جائے اس سے ذہنی اور آسابی توازن بگڑ جاتا ہے جو رفتہ رفتہ پاگل پن تک پہنچ جاتا ہے ہوس زر گریڈینس یا حوث شہرت و اقتدار امبیشن بری عادتیں نہیں بلکہ نفسیاتی امراض ہیں اور دیوان کی انسینٹی کی علامات ہیں قرآن کریم نے نظام سرمایہ داری میں ہوا ذر کے مریضوں کے متعلق کہا ہے کہ ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے یا تخل کو تو جیسے انہوں نے کلیں سانپ نے ڈس لیا اور حوث تغلب میں مبتلا ارباب اقتدار کے متعلق بتایا ہے کہ ازا دخل کریتن استدوح وجال عزت اہل ہل وہ جس بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے تحس نحس کر دیتے ہیں اور وہاں کے ہر صاحب عزت کو ذلیل کرنے میں لذت لیتے ہیں تو یہ اسی ذہنی اور آساتی عدم توازن کا پیدا کرتا پاگل پل ہے اس بیماری میں ہوتا یہ ہے کہ اس آگ کو جس قدر بجھانے کی کوشش کی جائے یہ اتنی ہی اور بھڑکتی چلی جاتی ہے اللہ کا متقاض رو حسہ زرک بول مقاص قبر کے گڑے میں جا گرتا ہے جذبہ افزائش نسل کا ذکر میں بعد میں جا کے کروں گا اس وقت میں یہ پہلے دو جذبے جو بنیادی تقاضے ہیں انسٹنکس ہیں سیلف پریزرویشن اور سیلف ریگریشن ابھی انہی کا میں ذکر کر رہا ہوں ان حالات میں تحفظ خیش یا تغلب خیش کے تقاضوں کی تسکین مقصود بھی نہیں رہتی بلکہ دوسروں کو مغلوب رکھنے اور انہیں اذیت پہنچانے سے لذت حاصل ہونے لگ جاتی سائیکالوجی کی اصطلاح اس میں اسے سیٹسٹک ٹینڈنسی کہا جاتا ہے جس طرح خارش کھجلی میں ہوتا یہ ہے کہ جون جوں کھجاتے جائیے اس کی لذت کھجانے کی خواہش کو تیز سر کرتی چلی جاتی ہے سیٹزم یعنی دوسروں کو اذیت پہنچا کر لذت حاصل کرنے کے مریض کی بھی یہی حالت ہوتی ہے کیونکہ اس میں کسی مقام پر جا کر بھی تسکین حاصل نہیں ہوتی اس لیے ایسا مریض ہر وقت غیر مطمئن اور دوسروں کے باعزت ہونے سے خائف رہتا ہے اور اس ازیت رسانی میں اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اس طرف یہ ہوتا ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کی طرف سے جنہیں وہ مغلوم رکھنا چاہتے ہیں اس اس امداد کے خلاف رد عمل شروع ہو جاتا ہے تاریخ انسانیت اس حقیقت کی شاہد ہے کہ مستمت حکمران دوسروں کو مغلوب تو کر سکتے ہیں لیکن اس استبداد اور استحصال کے خلاف ان کے دل سے جو رد عمل ابھرتا ہے اسے روک نہیں سکتے اس لیے کہ تحفظ خیش کا جذبہ تو ان کے اندر بھی اسی طرح فطری ہوتا ہے اور جب وہ اسے پورا ہوتے نہیں دیکھتے تو اس کے خلاف رد عمل لازمی ہوتا ہے اس رد عمل کا نتیجہ سرکشی ہوتا ہے ان کی اس سرکشی سے مستبد حکمرانوں کا جذبہ انتقام اور ابھرتا ہے ان کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کے مدِ مقابل صاحب اختیار و ارادہ انسان نہ رہیں مجبور مشینیں ون لیس انسٹرومینٹس بن جائیں جو ان کے اشاروں پر تاجر ہے پرانے کریم نے اس جداد کی اس ٹیکنیک کو ذب ہوں نہ اب نا یسا ہوں نہ کر پکارا ہے یعنی وہ قوم کے ان افراد کو جن میں جوہر مردانگی کی نمود ہوتی ہے کچل کر رکھ دیتا اور ان افراد کو آگے بڑھاتا جو اس جوہر سے ہو ہوتے جب معاشرہ میں حکمرانی اس عام ہو جائے تو اس سے معاشرہ عجیب قسم کے تباہ کن دائرہ تستور یعنی کشت سرکل میں گرفتار ہو جاتا ہے حاکر و معصوم دونوں ایک دوسرے کی طرف سے خائف رہتے ہیں اس کا نتیجہ عدم اعتماد ہوتا ہے اور عدم اعتماد کا نتیجہ فساد اور تقریب فساد اور تقریب سے جنون تو کی تو کسی حد تک, تک تسکین ہو جاتی ہے لیکن فطری تقاضوں کی نہیں فطری تقاضوں کی تسکین متوازن زندگی ہی میں ممکن ہوتی ہے غیر متوازن میں نہیں ہاں یہ عدم توازن جذبات کے بے باغ اور حدود فراموش ہو جانے سے پیدا ہو اور خواہ ان کے دبائے جانے سے اس عدم توازن کو علم نفس میں قدم ہاتھی یا پرورشن کہا جاتا ہے لیکن اثر حاضر کے علم تحلیل نفسی کے ایک ممتاز ماہر ایرک تھرانگ نے اس کے لیے ایک نہایت خوبصورت اصطلاح وضع کی ہے جسے ہم پہلے یہ پرورشن کہتے تھے بدن ہاتھی اس نے اپنی طرف سے اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت کرم کی है کی ہے وضع کی ہے وہ اسے ان لوڈ لائف کہہ کر پگارتا ہے ان لوڈ لائف وہ اپنی کتاب مین فار انسینس میں لکھتا ہے زندگی کا تقاضا زندہ رہنا اور پڑھنا پھولنا پھلنا ہے اگر اس کے استقاضے کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو اس مفدود توانائی میں ایک تبدیلی واقع ہو جاتی ہے اور وہ زندگی کو نشو و دینے کے بجائے اسے تباہ کر دینے کا موجب بن جاتی ہے یاد رکھیے تخریب یا تباہی ان انلوڈ لائف کا فطری نتیجہ ہوتی ہے وہ افراد یا معاشرتی حالات جو زندگی کی نشو و کا راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں تقریب پیدا کرتے ہیں اور تخریب وہ سرچشمہ ہے جس سے شرف کے مختلف علاقے ٹوٹتے ہیں ایرک نے یہ کہا میں نے عزیزہ نے من ان لیوڈ لائف کی اصطلاح کا ترجمہ نہیں کیا مجھے اس کے ترجمہ کے لیے اطمینان بخش الفاظ نہیں مل سکے پرانے کریم اس قسم کی کشمکش اور تخریب کو جہنم کی زندگی کہہ کر پکارتا اور اس کے متعلق کہتا ہے کہ لا یہ تو ولا بلا اس میں نہ ماپ ہوگی نہ زندگی یہ ہے ان لوڈ لائف کے کی یہ کہہ کر پکار بہدور رکھ میں کے صاحبہ محبت قرآن تین مقامات سے ہی آئیں گے گزر جاتے اللہ حب. چودہ سو سال پیش کر ویزا نے مانا کیا الفاظ ہیں جن کے اندر یہ کرنا ہے ایک کاش مغرب کے ان مقدری کریم کے سامنے کوئی قرآن کو اس طرح کھول کھود کرا یقین مانیے وہ اس میں آ جاتے چھوٹ جاتے ہیں پتا نہیں کتنی کامشوں سے اس نے یہ کرم کی بہت بڑا ماہر ہے تعلیم نفسی کا ان لوڈ لائف جہنم کی زندگی لا لاجمو تو ہا بلا اس میں نہ موت ہوگی نہ زندگی یہ ہے ان لوڈ لائف یہ در حقیقت زندگی کے اندرونی تقاضوں اور خارجی موانیات کی باہمی کشمکش کا نام ہے یہ کشمکش مستب فرما روا اور مقبور و مغلو فرما پذیر دونوں کے سینوں کو وقت سے اسطراب رکھتی ہے نار اللہ علم قدت اللہ تل و عالل اف وہ آگ جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے دور جہالت کا جابر حکمران اپنے استقاد کو مثرت گوشیوں کے پردوں میں چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھتا تھا اس لیے وہ ایرانیاں کہتا تھا کہ آر ربوں کو ملاؤ میں تمہارا حق ہاں میں مطلق لیکن اثر حاضر کا حکمران وہ اثر جس میں تہذیبوں و مذم کا شہرا اور آزادی کا تصور عام ہو گیا ہے اس حقیقت کو مختلف اصطلاحوں کے نقاب میں چھپانے کی کوشش کرتا ہے کبھی وہ اپنے اس جنون کو ریوولوشن انقلاب کہہ کر پکارتا ہے حالانکہ یہ انقلاب نہیں بلکہ سرکشی ریبیلین ہوتا ہے حدود فراموشی ہوتی ہے انقلاب کے تو لفظ کا سرچشمہ قلب ہوتا ہے یعنی جب, یعنی جب تک غریب کی اصطلاح نہ ہو انقلاب کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ہے اور ریڈیلین جسے کہا جاتا ہے وہ تو سرسام کا دوسرا نام ہے اور کبھی وہ اسے مفاد آنا کی خاطر سلط و ناج سے تعبیر کرتا ہے اپنے استداد کو اس قسم کی فریت انگیز اصطلاحوں کے نقاب میں چھپانے کی کوشش بر حقیقت اس آگ کا دھواں ہوتی ہے جو اس کے سینے کی بھٹی میں بھڑک رہی ہوتی اور وہ اسے کسی پہلو چین نہیں لینے دیتی اس کی تلّن مزاجی اس کی وعدہ فراموشیاں اس کی मजनूना اس کی مجنونانہ حرکتیں یہ سب اس کی اندرونی تڑپ و خلش کے مظاہرے ہوتے ہیں میں نے شروع میں کہا تھا کہ انسانوں نے حکومت کا تصور اس لیے پیدا کیا تھا کہ افراد کے جبلی تقاضوں کی تقسیم کے لیے حدود عائد کی جا سکے لیکن یہ اس کی حرمہ نصیبی اور شورب اختی ہے کہ یہ تنہا عقل کی روح سے کوئی ایسا نظام حکومت آج تک وضع نہ کر سکا جو اس مقصد کو پورا کر سکے اس مقصد کو پورا کرنا تو ایک طرف اس کا وعا کردہ ہر نظام تعمیر کے بجائے تقریب کا موجب بنتا رہا اس کی ان ناکام کوششوں کی آخری کڑی نظام جمہوریت ہے جس کا ڈنڈوا یہ کہہ کر پیٹا جاتا ہے کہ یہ وہ فرداوس ہے جسے ابن آدم نے کھو دیا تھا اور صدیوں کی سہرا نوردیوں اور سست پیمائیوں کے بعد ہی اب کس اس نے اسے دوبارہ پا دیا ہے لیکن ابھی یہ نظام چار قدم بھی چلنے نہیں پایا ہے کہ خود اقوام مغرب کے مقدرین اس حقیقت کے اقراف پر مجبور ہو رہے ہیں کہ یہ نظام بے حد ناکام رہا ہے شخصی نظام حکومت کو اس لیے مردود قرار دیا جاتا تھا ذرا سا سکون ہو جائے تھا کہ نظام جمہوریت کے متعلق خود مغرب کے مفکرین اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ یہ نظام بے حد ناکام رہا شخصی نظام حکومت کو اس لیے مردود قرار دیا جاتا تھا کہ اس میں حکمران کے ارادے اور مرضی کو اقتدار مطلق حاصل ہوتا تھا یعنی اس پر کوئی حدود عائد نہیں ہوتی تھی یہی بنیادی نفس نظام جمہوریت میں بھی موجود ہے یعنی اس میں بھی برسر اقتدار پارٹی کے ارادوں کے اقتدار مطلق حاصل ہوتا ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہوتی سیاسی اصطلاح میں جسے سورنٹی حاصل ہوتی اس اصل کے اعتبار سے شخصی نظام اور جمہوری نظام میں کوئی فرق نہیں ہوتا فرانسیسی مفزد گرڈ لینڈ ڈے جو اپنی معروف تسلیف جس کا نام ہی سورنٹی ہے اس میں وہ دکھتا ہے بڑی معنی خیز باتیں یہ لوگ کیا جاتے ہیں زندگی کے تجربوں کا نچوڑ ہوتا ہے ان کی یہ چیزیں وہ لکھتا یہ ہے کہ بادنہ تعمک یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اگر ایک دفعہ آپ اس اصول کو تسلیم کر لیں کہ انسانی مرضی اور ارادے کو اقتدار مطلق حاصل ہو سکتا ہے تو اس کے بعد جو نظام حکومت بھی قائم ہوں گے حقیقت کے اعتبار سے وہ سب ایک جاتے ہوں نظام ملوکیت اور نظام جمہوریت بظاہر ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن اس اصول کی روح سے دونوں کا شعوری قالب ایک ہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہو یہ اصول اسے یکساں حق کے مطلق الینانی ادا کر دیتا ہے یعنی اس اصول کے اعتبار سے شخصی نظام اور جمہوری نظام یکساں ہے اور جمہوری نظام اس لحاظ سے اس سے بدتر ہے کہ شخصی نظام میں ایک پاگل سے واسطہ پڑتا ہے جمہوری نظام میں سو پاگل اکٹھے ہو جاتے ہیں کہا جائے گا کہ شخصی نظام اور جمہوری نظام میں اس قسم کی, کی مماثلت مغالطہ اپنی ہے جمہوری نظام میں برسر اقتدار پارٹی اپنے اختیارات پر پابندیاں عائد کرتی ہے ان کا اقتدار بلا حدود نہیں ہوتا یہ ٹھیک ہے لیکن ذرا سوچئے کہ جس پارٹی کو یہ حق حاصل ہو وہ جس قسم کی جی چاہے پابندیاں وضع کرے جب جی چاہے ان میں رد و بدل حاصل کرے جس رد و بدل کرے اور جس وقت جی چاہے انہیں توڑ کر پھینک دے کیا اس کے اختیارات کو محدود اور مقید قرار دیا جائے گا یہ پابندیاں لگتی کب اور کس طرح ہیں اسے تو کوئی جیدہ ہی جان سکتا ہے لیکن کانچ کی چوڑیوں کے ان کاچ کی چوڑیوں کے ٹوٹنے کی کڑکڑاہٹ تو ہر روز سنائی دیتی آپ کر دیجیے گا پنجابی والا کت میری لگتی کسی نے نہ دیکھی تے تو ٹوٹتی جگ وے دا یہ پابندیاں لگتی کب اور کس طرح ہیں اسے تو کوئی دیداور ہی جان سکتا ہے لیکن کانچ کی ان چوڑیوں کے ٹوٹنے کی کڑکڑاہٹ روز سنائی دیتی ہے بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی نشو اور برو مندی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جبلی تقاضوں کی تدکین پر پابندیاں حائد ہوں یعنی ایسی حدود جن کے اندر رہتے ہوئے ہر فرد اپنے تقاضوں کو پورا کر سکے اور کوئی فرد اس حدود سے آگے نہ بڑھ سکے اور بات یہاں تک کون سی کے فکر انسانی آج تک کوئی ایسا نظام نہیں وضع کر سکا جس میں یہ بنیادی مقصد حاصل ہو سکے اس نے جو نظام بھی وضع کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ یکسر حدود فراموش ہو گئے اور اکثریت کا اس طرح گلا دبا دیا گیا جس سے ان کے یہ تقاضے پورے ہی نہ ہو سکے یہ انسان کی انتہائی ناکامی ہے اور اس کا نتیجہ مسلسل جہنم حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تمدنی زندگی کا سب سے اہم اور مشکل ترین مسئلہ پرابلم یہی ہے کہ اس کے جدیلی تقاضوں پر کس قسم کی پابندیاں کی جائیں ان پابندیوں کے عائد کرنے کا حق کسے حاصل ہے اور انسان ان کی किस کس طرح کر है। ہے انسانی इस اس اہم تری مسئلے کے حل کی تلاش میں चला چلا آ رہا ہے اور آج تک ناکام ہے قرآن نے کہا ہے کہ ایسا فرض کرنا ہی غلط ہے کہ انسانی فکر اس قسم کا نظام وضا کر سکتا ہے اس میں تمام افراد انسانیہ کے یہ تقاضے اس طرح پورے ہوتے چلے جائیں کہ نہ کوئی سرکش ہونے پائے اور نہ ہی مقبول اور مجبور نہ کوئی حدود فراموشی کے سر کی وجہ سے پاگل ہو جائے اور نہ ہی ایسے آنی شکنجوں میں مقبوض کہ اس کا دم ہی گھٹ جائے اس نے کہا کہ اس قسم کا نظام خدا کے سواف کوئی نہیں دے سکتا وہ جو اس نے کہا ہے کہ انل حکم اللہ, اللہ تو اس سے یہی مراد ہے اور جو اس نے اپنے ضابطۂ ہدایت کو حدود اللہ کہہ کر پکارا ہے تو اس سے یہی مفہوم ہے یعنی اس نے واضح الفاظ میں کہا ہے یہ چیز بڑی اور غلط ہے جنیل صاحب اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ حرام اور حلال مقرر کرنے کی اتھارٹی صرف خدا کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں حتیٰ کہ اپنی ذاتی حیثیت سے رسول کو بھی نہیں قرآن میں یہ ہے نبیو لیما تو ہر لیما ماہ پیدا ہوگا فکم میں تو اسے مرغی حلال اور کا حرام کے مسائل تک محدود کر لیا گیا لیکن اگر اس کی وسط پر غور کیا جائے تو اس سے مفہوم یہ ہے کہ انسانی آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرنے کی اتھارٹی صرف خدا کو حاصل قائد اعظم کے ناقابل فراموش الفاظ میں قرآن وہ صاحب کا ہدایت ہے جو ہماری آزادی اور پابندی کی حدود متعین کرتا ہے اور عجیب بات ہے کہ یہ حقیقت روس کے ایک مفدر میں جو ناوز کی حیثیت سے ایک مشہور تھاسٹویس کی اس نے ان چار الفاظ میں نہایت جامع حیثیت سے بیان کیا ہے کہ اف دیر از نو گاڈ ایوری تھنگ بات روسی دستے واس کی روسی میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو وہاں خود مشاہدہ کیا ہے نا اپنے روس نے وہ اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے کھیت دیئر از نو گاڈ Everything is possible کیا الفاظ Everything is possible میں تعید مزید کرتا ہوں یعنی <laughs> خدا سے انکار کر دیا جائے تو کوئی پابندی ہی باقی نہیں رہتی سب دودھ مٹ جاتی ہیں اور اس کا نتیجہ فوزویت انار کی اتبار کچھ نہیں ہوتا جسے قرآن فطا کیا کا تو ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن اقتدار مطلب کسی انسان کو نہیں دیتا اس کا واضح ارشاد ہے کہ لا یو اما ام لا یا وہ ہوم یہ حیثیت صرف خدا کو حاصل ہے کہ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے انسانوں میں تو کسی کو یہ حیثیت حاصل نہیں کیا الفاظ ایسا ہے ایک ایک لفظ جو ہے جو وہ کیسا ہے اللہ لا یو سائلو اما کیا اکاؤنٹیبل ٹو نن اور اس کے بعد وہ ہوم یو ہر انسان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اسے اس کہہ سکتے ہو کہ صرف خدا کی ذات ہے جس سے یہ نہیں پوچھا جا سکتا اس نے یہ چار لفظوں کے اندر بات صاف کر کے رکھتے ہیں اللہ جو لوگ اس صداقت کو تسلیم کر لیں وہ انہیں مومن کہہ کر پکارتا اور ان کی خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ الحافظون لحدود اللہ حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ حدود قرآن کے اندر منظور ہیں لہذا اسلامی مملکت وہ ہے جو اپنا تمام کاروبار حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے سر انجام دے میری عزیزہ نے من پہلے دن سے یہی پکار کی کہ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے کے لیے حاصل کیا گیا ہے تو مملکت کو اس کا اعلان کرنا چاہیے کہ وہ اپنا تمام کاروبار حدود اللہ کے اندر رہتے ہوئے سر انجام دے گی میں نہیں کہہ سکتا کہ اس میں میری نواگری کا کس حد تک دخل تھا لیکن یہ الفاظ قرارداد مقاصد میں داخل کر دیے گئے اور اس کے بعد آئین ہر آئین پاکستان میں دوہرائے جا رہے ہیں حالیہ آئین 1973 کے ابتدائیہ کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ جملہ کائنات پر اقتدار اعلی صرف خدا کو حاصل ہے اور وہ اختیار جسے اہل پاکستان خدا کی متعین کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کریں گے ایک مقدس ہے یہ شرط کے اہل پاکستان اپنے اختیارات کو خدا کی متعین کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے استعمال کریں گے دین کی اصل و بنیاد قرآن کا عروت الغس کا اور اسلامی نظام کا مرکز سفل لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آئین میں کہیں اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ وہ حدود کون سی ہیں کس جگہ ملیں گی اور ان پر عمل کی شکل کیا ہوگی ظاہر ہے کہ اس صراحت اور وضاحت کے بغیر اس شک کا مقصد بھی اصول ثواب سے زیادہ کچھ نہیں رہتا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ خدا کی مقرر کردہ یہ حدود اس کی کتاب قرآن مزید کے اندر محفوظ ہیں اور مقصد ان سے یہ ہے کہ انسان اپنے جبیلی تقاضوں کی تقسیم ان حدود کے اندر رہتے ہوئے کرے پرانے کریم میں کچھ متعین احکام ہیں جنہیں عوامر و نواہی یا معروف و منکر سے تعبیر کیا گیا ہے اور باقی وہ اقدار ہیں جنہیں اصولی طور پر بیان کیا گیا ہے یہ آکام اقدار و اصول سب خدا کی مقرر کرتا حدود ہیں جو غیر متبدل ہیں میرے لیے یہ تو مشکل ہی نہیں ناممکن ہے کہ میں ان تمام حدود کو ایک خطاب میں سمٹا سکوں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کر ہوں ان سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ ان حدود کا مفہوم کیا ہے یہ عمل میں کیسے لائی جا سکتی ہیں اور انسان اگر اپنے اختیار و ارادے کو ان کے اندر محصور کر لے تو یہ دنیا کیا سے کیا بن جائے انہیں غور سے سنیے اس موضوع پر قلم اٹھانے سے پہلے یہ سوال بار بار مرکوز توجہ رہا میرے لیے کہ اس سلسلہ ذری کا آغاز کس کڑی سے کیا جائے کہ ان میں سے ہر کڑی اپنی اپنی جگہ یشنا اہمیت کی حامل ہے کافی اور و فکر کے بعد فٹ بال کے کھیل کے میدان کی مثال جسے میں پہلے پیش کر چکا ہوں اس کی ایک حقیقت زیادہ نمایاں طور پر میرے سامنے آ اور وہ یہ کہ میدان کے باہر ایک حد ہوتی ہے جسے باؤنڈری لائن کہا جاتا ہے اہمیت کے لحاظ سے تو ہر حد ہی یکساں ہوتی ہے لیکن باقی حدود اس حد الحدود کے اندر ہوتی ہیں چنانچہ میں اس سلسلہ کا آغاز اسی حد الحدود سے کرنا مناسب سمجھتا ہوں میری بصیرت کے مطابق قرآن کریم کی روح سے بھی اس حد کی یہی پوزیشن سمجھ میں آتی ہے وہ حد الحدود ہے کہ احترام آدمیت آپ بنظر تعمق دیکھیں گے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ قرآن تعلیم کا مطلوب و مقصود یہی حد ہے باقی حدود اس حد پر متقرے ہیں اور اسی کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ وہ تمام ذرائع ہیں یہ مقصود بزاد علامہ اقبال نے جب کہا تھا کہ برطرف گرگوں مقام آدمس اصل تہذیب احترام آدمست تو اصل تہذیب سے ان کا بھی یہی مطلب تھا قرآن کریم نے اس حد کو چار لفظوں میں بیان کر دیا ہے جب کہا کہ ورکد کر رم نہ بنی آدم ہم نے ہر انسان ہر اتنے آدم کو محض انسان ہونے کی جیس سے یکساں واجب و بنایا ہے آپ ان چار لفظوں کے اندر مزدور حقائق کو کھولتے جائیے اور دیکھیے کہ یہ کس طرح ہر چہار اطراف آدم کو محیط ہوتے چلے جاتے اور ساری خدا کائنات کو اپنے آغوش میں لے لیتے تخلیق انسانی کے سلسلے میں آپ پرانے کریم میں دیکھیں گے اور میں نے اس میں واضح بھی کیا ہے کہ وہ ایک حد تک انسانی جنین اور ہر حیوان کے جنین میں جب وہ رحم مادر کے اندر ہوتا ہے ایک حد تک دونوں میں وہی مدارج وہی مناظر جنازہ چلا جاتا ہے جو سب دونوں میں مشترک ہوتی ہیں یعنی اس حد تک حیوان کے ایک بچے میں اور انسان کے بچے میں جو رحم مادر میں ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا غلق خلقنل من انصرارت من تین سما جالنا تین سما خلق نلط علاق نل اداکت مضحطن سما خلق نل مضحت اظام فقص الزام لہمہ یہ تمام اسٹیجز وہ ہیں جو ہر حیوانی جنین میں مشترک پائی جاتی ہیں اور یہاں پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ انسان اور حیوان میں ایک فرق ہے اور بات شروع کی سما انشا نہ ہو خلقا کن اس کے بعد ہم اسے مختلف مخلوق کی حیث عطا کر دیتے ہیں اور یہ وہ حیث ہے جسے خدا اپنے اصن الخالقین کی شہادت میں پیش کرتا ہے یہاں خدا نے اپنے آپ کو اصن الخالقین کہا ہے اور دوسری جگہ اپنے اس تخلیقی شاہکار کے متعلق کہا ہے کہ لق خلق انسانتی افسن تقریب ہے ہم نے انسان کو حزیم ترین حیض میں پیدا کیا سورہ بنی اسرائیل میں ہے فضل نہ ہم کا سیرم ممن خلق نہ ہم نے انسان کو اپنی اکثر مخلوق پر فضیلت ادا کی ہے زمنا میں یہ ارض کر دوں کہ ہم جو اپنے آپ کو ہنی اشرف المخلوقات کہتے چلے آ رہے ہیں یہ غلط ہے اشرف المخلوقات نہیں قرآن نے یہ کہا ہے فضل نہ ہو آلات کا سیرم ممن خلق نہ خدا کی مخلوق اس کائنات میں کہاں کہاں ہے کیسی ہے کیا ہے اس کا تو ہم احساب ہی نہیں کر سکتے وہ خود بخود ہی وہ چاہے زمزم کے مینڈک کی طرح اپنے آپ کو اس کائنات کو کل فرض کر کے اپنے آپ کو اس میں سے اشرف مختص فرض کر لینا قرآن نے یہ نہیں کہا قرآن نے اس لیے کہا ہے حالات کثیرم مما فضل نفر لیکن بہرحال حال قرآن کریم نے اس کو حاصل تقریب میں پیدا کیا ہے سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس سے انسان سلسلہ حیوانات سے متم ہو گیا جس سے اس کی تقویم آسن کہا گیا جس سے وہ اس شرف و مجد کا حامل قرار پا گیا قرآن کریم نے اسے ایک اشارے میں بیان کیا ہے جب کہا کہ وہ نفاق ہی ہے مر ہی خدا نے اس میں اپنی توانائی کا ایک شمک ہوتی توانائی ڈیوائن انرجی کی پنہوا کی ماہیت کے متعلق مطلب تو قرآن نے کچھ